روجا اور اس نے ان آسمانوں میں مہتاب کو رکھا ہے جو روشنی دیتا ہے اور آفتاب کو رکھا ہے جو چراغ ہے اور اللہ تعالیٰ نے مہتاب کو آسمان دنیا میں رکھا ہے جس کی روشنی سے زمین روشن رہتی ہے اور آفتاب کو اہل زمین کے لیے چراغ کی حیثیت دی ہے تاکہ لوگ دن کی روشنی میں حصول معاش کی کوشش کریں